پھر ان کے بعد ہم نیموسا کو اپن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کسا انجام ہوا مفسدو ہے کا